اچھا کسی صاحب نے پوچھا کہ مسجد کے لیے کے ای ایس سی کی لائٹ چوری کرنا کیسا ہے جبکہ ربیع اول کے موقع پر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے بالکل ناجائز ہے. اگر کسی ادارے کی لائٹ چوری کر کے مسجد میں لگائی جائے تو یہ ناجائز بالکل نہیں کرنا چاہیے